زہر کا حتمی علاج ایک یہودی عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسی زہر سے شہید ہو گئے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکمہ واپس تھوک دیا تھا مگر دھان مبارک میں لکمہ لینے کی وجہ سے زہر کا کچھ اثر اندر پہنچ گیا روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس زہر کی تکلیف محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروا لیتے تھے اس واقعہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک زہر خوری کا علاج ہے نمبر دو یہودیوں کا کام زہر تقسیم کرنا اور انسانوں کو زہر دے کر مارنا ہے آج ہمارے ہر طرف زہریلی غذاؤں کا جال بچھا ہوا ہے مکیوں کی آلائش میں لٹکا ہوا گوشت بیکری اور جنک فوڈ کے زہر آلو توفے اور سب سے بڑھ کر بودھ لیں یعنی سوفٹ ڈرنکس کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق سامنے آئی کہ کوک پیپسی وغیرہ دنیا کا زہر نمبر سات ہیں یعنی دھیما زہر جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے جسے سلو پوائزن بھی کہا جاتا ہے یہ سارا زہر یہودی کمپنیاں انسانوں میں بانٹتی ہیں یہودی کی فطرت اور خصلت سانپ کی طرح زہریلی ہوتی ہے یہ نہ مسلمانوں کے دوست ہیں نہ عیسائیوں کے مگر عیسائیوں کو انہوں نے دوستی کا جھوٹا جھانسا دے کر اپنے کام میں لگایا ہوا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر حکیم یا عقل مند شخص کوکا کولا اور پیپسی وغیرہ کا ایک بھی فائدہ آج تک نہیں بتا سکا ہاں نقصانات سب بتاتے ہیں مگر پیتے بھی سب ہیں اور یہ زہر رگو میں جا کر بیماریوں کی شکل اختیار کرتا ہے پھر آج کل کی نام نہاد ترقی میں پانی بھی آلودہ ہوا بھی آلودہ ہر انسان روزانہ کئی کلو زہریلا دھواں پینے پر مجبور ہے زہریلی ہوا زہریلا پانی زہریلی بوتلیں زہریلے کھانے اور پھر زہر سے بھری ہوئی دوائیں ایسے حالات میں الہجامہ کتنی بڑی نعمت ہے جو حتمی طور پر زہر کا علاج ہے یہ خون اور جسم سے ہر زہر کو باہر نکال پھینکتا ہے اور انسان کو ہر طرح سے پاک اور صاف کر دیتا ہے